من يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ما سيدناه مولانا محمدا اللهم صل على رسوله ارسله بالحق بشريا ونذيرا صل الله طال على خير فلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيان كما كتب على الذين من قبلكم لحلكم تبتتون صدق الله مرلانا الغظيم وصدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يهَّينأَ صل عَلَ هiva صّ م تَص اللههُ صَّ على سد مول م حَّ د ما الجود وَக்க حه و یا سیدی یا رسول اللہ محترم حضرات مختصر ہم کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید کے معروف اور مشہور آئے تمقسا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے ابھی نبی کریم رو الرحیم سے ابو بل و کے تسلیم کے سبکوں کو پیل مجھے نہیں کی تو فرمائے تمام واللح, ہم تمام کو اللہ تبارہ سب کو سن کر سب کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیع پتا کرنا ڈالا ہوا یا منو اے ایمان والوں ہم نے تم کے روزوں کو فرض کر دیا کما من الدین جیسا کہ ہم نے فرض کیا تو ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے یہ اس لیے ہے تاکہ تم ساحد اقبا پرہیزگار خدا سے کرنے والے یا نیک بن جاؤ یہ اس کے مورادی مانا اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے حضرت سلمان نے فارسی حدی اللہ و کے کی جو بڑی تفصیل اس کے گوشے عرض کیے اور اس نے چند جملوں کی شرح اور رمضان کی خصوصیات وہ ہم نے عرض کی ذہن میں محض تازہ کرنے کے لیے بات رہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو برکت کا مہینہ ہے ربی کریم بندے کا رش اس میں بڑھا دیتا ہے اس میں ایک رات ہے جس سے شب قطر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس میں نقل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثباب ستر فرضوں کے برابر ہے کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اسے بھی ایک روزے کا سواب پہلا اشرا اس کا رحمت دوسرا مفر اور تیسرا آگ سے خلاسی جہنم سے آزادی کا چار باتوں کس میں کثرت کرو کل طیبہ پڑھو اس کے اختار کثرت سے کرو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و سے جنت مانگو جہنم سے پناہ مارو اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک حدیث شریف ہے حضرت کے قاب ابن اجزا رضی اللہ تعالیٰوں کی جو معروف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اس کا ہم تذکرہ کر کے اس کے بعد گوشے آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی دو مضمون اس میں ایسے موجود ہیں کہ اسلائے احوال کے لیے ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری حضرت کاب ابن عجزا رضی اللہ عنہ بیان کرنا تھے کہ ایک مرتبہ ادو رہے سلاسلام گویا ہمیں واس کہنے کے لیے نمبر شریفت شریف تشریف لے گئے جب آپ نے اپنا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر جب پر رکھا فرمایا آمین اس کے بعد واض نصیحت فرمائی ممبر شریف سے اتر کر جب نیچے آئے تو صحابہ کرام اہم ردوان کو یہ تعجب تھا آدمی تو آمین اس وقت کہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا خالی آمین آمین کہنا بے محل لگتا ہے بظاہر تو صحابۂ کرام اہم اور ادوان اردو علیہ صلاط علی والسلام سے پوچھتے اور آپ کہیں کہیں حدیثوں میں پڑھیے کہ صحابائی کرام اہم اور ادوان کا پوچھنے کا انداز بھی نہ دبانہ عمدہ ہوتا ایک تو یہ پوچھنے کا طریقہ کہ یہ کیوں ہے ایسا کیوں کیا صحابہ کرام علیم ردوان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو یہ نہ کرتے کہ یہ کیوں فرماتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے اور جب حضور علیہ السلام سلام کبی فرماتے صحابہ کرام علیم اور کو مخاطب کر کے کیا تم یہ جانتے جو جانتا بھی ہوتا تو نہیں بتاتا اس لیے جو کہتے ہم جانتے صحابہ اکرام علیم ردوان یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہم, کہ جی ہم جانتے ہیں تو باتیں ختم ہو جائے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا دوسر کا کوئی نئی بات سامنے آ جائے یہ صحابہ اکرام اہم و ردوان کا ادب تھا اللہ ہم سب کو ادب اطا فرمائے بعض تقریر کے بعد جب نیچے اترے تو صاحبہ کرام علی مریضوان حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو یا کوئی مخاطب تو تھا نہیں یہ آپ ہر درجے پر آمین آمین کہہ کرے اس کی وجہ کیا حضور علیہ اللہۃسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم پہلے درجے پر جلوا کر ہوئے ممبر شریف تو جب بھی یہ امی آئے اور جبریل امی نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اس کی ناد خاص آلود ہو جائے کہ جس نے امدان جیسے مہینے ہو پایا اور عبادت کر کے اس نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا ایسا شخص ہلاک ہو جائے تو میں نے کہا آمین جب میں نے دوسرے درجے پر پیر رکھا تو جبریل امی نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درو شریف نہ پڑھے تو میں نے آمین کہا بلند شریف کا نذران محمد وباری کو سلیم سلاۃم و سلام علیہ رسول اللہ فرما جب ہم تیسری سیڑھی پر جلوا کر ہوئے تو جبریل امی نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ یا ماں یا باپ دونوں کو اس نے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو اس نے جنگتی نہ بنایا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے حضور فرما کے مجم عام کہا یہ تین عبادتیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے وقت نزاکت ہمارے سامنے تینوں پر ہم مختصر کتنا تبصرات یہ تینوں باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں فضائل رمضان پر ہم نے کا جمع تقریر کی اور آپ کو بڑی طبیعل حدیث ہم نے بجانا یعنی رمضان پانے کے بعد اللہ کی رحمت اور نعمت اپنے بندوں پر ایسی کہ اگر اس کی مفرت نہ ہوئی تو وہ بہت زیادہ ٹوٹے اور ہسائے کیا مطلب ہوا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو عبادت میں ذکر و اذکار میں لگا کر اگر اس نے اپنی مخفرت نہ کی تو اس سب سے بد نصیب کون ہوگا امول مونی حضرت آشا سند اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا میں ویک دی کہ حضور علاسلام اپنے آرام اور بستر کو فراموش کر دیا کرتے یعنی رمضان میں آرام ہی نہیں فرماتے بستر کے قریب آتے نہیں بلکہ آرام کو فراموش کر دیا کرتے ابھی زان گرام ہم نکاح ارض کرتے ہیں کبھی جب تفصیل میں وہ آئی بات اور سوتم عرض کرے اسی طرح صحابہ گرامن عمابت پورے رمضان میں مستعید رہتے خود حضور علیہ السلام فرماتے کہ جبریل امی آتے اور قرآن مجید قرقان حمید کا دور فرما جبریل امی مجھے قرآن سناتے میں سنتا اور ایک روایت میں ہے کہ میں انہیں قرآن سناتا اور حضرت جبریل امی قرآن سناتے جس وقت حضور علیہ سلامت السلام سلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا تو جبریل امی نے اس سال حضور علیہ السلام کو دو مرتبہ قرآن مجید قرقان حمید کا دور کیا کرایا سنتے یا سناتے یہ تھا معاملہ اب مل اور آب دو کس کھیت کی بھولیں ہمیں تو پتہ ہی تھی کہ ہمارا ٹھکانا کیا ہے اللہ کی مہربانی ہے اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے مسلم شریف نے حدیث ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کو مقبول کرے گا ہماری عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور یقیناً اللہ سواروں کا مطالعہ اپنے حدیث کے سب ہماری نجات فرمائے لیکن ان میں یقین کو نہیں خوف خدا تو ہے یا نہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں تعلیم اللہ سواروں کا تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو یا نہ ہو لیکن امید ضرور ہے کہ اللہ سواروں کا وطالعہ اپنے حدیث کے سب مقبول فرمائے گا جب حضور علیہ سلام اپنا آرام جو ہے اس کو فراموش کرتے ہیں صحابل مستعد رمضان میں ہو جائیں جن کے لیے فرمایا گیا خشی کل اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ تبارو کربر تعلیٰ سے راضی ہو گئے اور یہ منصب اسے ملتا ہے جو خشیت الہی رکھنے والے لوگ جو اللہ تبارو کربر تعلیٰ سے ڈرنے والے لوگ امام اعظم ابو رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مجید دن میں ختم فرماتے ایک قرآن مجید رات میں ختم فرماتے اور ایک قرآن مجید تراوی میں ختم فرماتے وہ یا اکسٹھ قرآن مجید قرقان حمید آپ رمضان میں ختم فرماتے اور بالکل اس کی طرح ہم نے امام شادی کے احوال میں بھی پڑھا کہ وہ دن میں ایک قرآن مجید تلاوت کرتے رات میں قرآن مجید تلاوت کرتے اور اسی کے ساتھ وہ کرای میں بھی ایک قرآن مجید پر حمید تلاوت کیا کرتے وہ بھی ایک سب قرآن مجید کا ختم کرنا بہت ممکن ہو کہ کسی سم سے یہ آواز آئے کہ مولانا یہ کیسے ممکن کہ ایک قرآن مجید رات میں ایک دن میں شاید ہم نظام العوقات اگر تقسیم کریں تو شاید پورے دن میں قرآن ختم نہ ہو رات میں ایک نہ ہو تھوڑا سا اصل یہاں ماننے میں اس کو تردود ہے مگر جب آپ اصل بنیاد کو سمجھ جائیں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہ پورا عنوان کسی وقت ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے اگر زندگی نے بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک کا بطالہ اپنے نیک بندو کے اوقات میں برکت کر دیتا بظاہر وقت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں کام وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ آدمی کے عقل حیران ہو جائے حضرت علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی کے کے واب مستان العرفین مستان العرفین میں علام امام نووی جو بہت بڑے محدف ہیں امام شاپئی کا مذہب رکھتے تھے شاپئی دہشت ہیں تھے اور آج بھی ہمارے یہاں در سے نظامی باوجود ان کے شافی ہونے کے ان کی مسلم شریف کی شرح ہمارے پورے دنیا کے ہنسی داروں دلوں میں پڑھائی جاتی اتنے چوٹی کے موضوع تھی ان کی کتاب ایک باپ باندھ کر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ قبر تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے وقت میں برکت عطا اطاف دیتا امام نبی فرمان سے میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی جتنی کتابیں جو امام غزالی نے لکھی اگر, اگر ان کی عمر پر اس کو تقسیم کیا جائے یہ ممکن ہی نہیں لگتا کہ ای ایک آدمی اتنی کم عمر میں اتنی سو کتابیں لکھ گئے تو مل نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا اور پھر امام نبوی نے راجو ہوگا آپ کو کئی ایسے بزرگان دین کے نام لکھے کہ جنہوں نے طباخ کی حالت میں کئی ہزار قرآن مجید الرقان حمید کا ختم کیا کیا مسئلہ ہے ان کی وقت میں برکت آپ حضرت داؤد اسلام کا قصہ پڑھیے ہماری یہاں موت ابر کتب میں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان کر دی دیور ایک کتاب ہے کتبی میں سمای میں سے ایک کتاب ہم اور آپ تلاوت کریں تو کئی گھنٹے لگتے ہیں سنیے ان کے واقعات و سیرت کی کتاب میں وہ زبور کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور گھوڑے کے ایک رکاب میں پیر رکھتے اور دوسرے رکاب میں پیر رکھنے تک پوری ضرور کی تلاوت کر دیا سکتے تو کیا ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اوقات میں برکت عطا فرما دیتا تب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بظاہر وقت ہمارے آپ کے لیے تو کم لیکن اللہ تعالیٰ اس میں وہ وفت اور وہ فاری عطا فرماتا ہے کہ جو ہماری عقلوں سے بڑا ابھی گاہ یہ لوگ ایک قرآن دن میں ایک رات میں ایک کراوی میں بالکل ایسا لگتا وہ محمد اکرد نرشاد ہم نے تو انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لگتا ہے کہ سوائے اللہ تبار وبر تعالیٰ کی عبادت کے دن بھر میں ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں وہ اللہ تمار وبر تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے غرض کی گفتگو تبھی نہ ہو جائے میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی نہیں کیا کرنے متحد گزشتہ آپ سن چکے قرآن مجید فرفان کبھی کی تلاوت پڑی پڑھی تراوی میں قرآن مجید فرفان کبھی کی تلاوت اور ہم نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا اپنے ذہن میں در بتا دیں یہ تین دن کی تراوی پانچ دن کی چھ دن اور اس کے بعد تناوی خیراب کہ جی اب تو ہم نے چھ دن کی تراوی پڑھی اسی میں نمٹا دیا جنہوں نے تین دن میں پانچ دن دس دن میں قرآن مجید قرفان حامی سنا ہو خوب ذہن میں رکھے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مردوں پر خواتین پر تراوی بیس رقب کا پڑھنا سننا موقع پیدا سنوں کے موقع تھا اور اس کے تلاش شیرت محبد شاہ عبداللہ الق محبی دلوی کے محسوس ابھی نہ سننا ہے آپ ملاحظہ فرما اور دیگر احمد کی کتب میں تو یہ کرانیاں گویاں انتیس یا تیس ہوں گی یہ سنے گی آپ سامان کیجیے شب قدر آپ کی مقررت کا سامان بلکہ فرمائے شب قدر کو تم پورے سال میں کبھی یہ شامان میں آتی کبھی رمضان میں آتی کبھی شکوال میں آتی کبھی رجب میں آتی ہے اس کی تعین اٹھا لی گئی کیوں اٹھا لی گئی اس لیے کہ لوگوں کو پتا لگ جائے کہ یہی ستائیسویں شب ہے تو وہی حال ہمارا ہوگا کہ سال بھر عائش عشرت اور غفلت میں دن گزاریں گے اور ایک دن جا کر عبادت کر کے اپنے آپ کو سمجھیں گے جنتی بنا دیا تو فرمایا کبھی شامان میں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی فرمایا کہ رمضان کے یہ سانپ راتوں میں آتی ہے علماء نے شب پدر پانے کا ایک طریقہ بڑا عمدہ دیکھا جس کو تفصیل کے ساتھ ہم شب قدر میں بیان کر یہ ہوتا ہے کوئی ہمیں پتا نہیں شب قدر کیا ہے فرمایا کہ شبِ قدر کی علامت یہ ہے کہ اس میں کبھی کتے نہیں بھونکتے یہ مشاہد کے مشاہدہ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ پوری شب موسم کے اعتبار سے اعتدال میں رہتی نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی اور ایک اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس رات ستارہ نہیں ڈوبتا یہ مشاعر کے اپنے تجربے اپنی اپنی علامت لیجیے ایک بار جو آدمی یہ چاہے شطر مجھ سے کسی طریقے سے بھی جائے نہیں اور میں حاصل کر لوں رشو علما نے فارمولہ اتنا عمدہ لکھا پرما روزانہ آپ کی की کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت کے عادی ہو جائے دونوں نمازوں کے باجماعت پڑھنے کے عادی ہو کبھی بھی آپ کے جماعت نہ جائے ایشاہ اور فجر ویسے تو کوئی بھی نماز کے ساتھ جماعت نہیں چاہیے برکھہ مار راتیں ہمارے امام اعظم کا پتوا ہے کہ نماز با جماعت واجب ہے اس لیے کہ منسوخ مطلب برکھہ مار رہا تھی رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک کچھ ہماری ہیں ہر کتنی دور ہو مسجد کہاں ہو اذان کی آواز آتی ہو رہی تمام شرح اس وقت بیان کرنے کے ذریعے نقش مسئلہ بجماعت نماز پڑھنا جو ہے حقیلہ گرامی وہ واجب ہے ٹھیک اچھا اب تمام نمازیں پڑھی ایشان فجر اپنے اوپر لازم کر لی یہ بات کئی حدیثوں سے علما نے بھی لکھا کہ جس شخص نے ایشان کی نماز با پڑھی اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی اور جس نے فجر کی نماز با پڑھ لی اس نے گوری رات کی عبادت کر لی جب آپ سال بھر میں یہ دونوں نمازوں کے با پڑھنے کے عادی ہو جائیں شد اگر رمضان میں آئے شامان میں ہفتے کو آئے جمعے میں آئے منگل کو آئے بوائے آپ کو بھی جائے اس طرح آپ حاصل کرتے شدے اب اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہم نے گزشتہ میں کہا کہ اللہ تبارو کا بتا وہ حدیث بڑی طویل ہے جو حضرت رضی اللہ عنہ سے اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ رب کریم آخری رمضان کی شب تمام رمضان جمام رمضان میں روزہ رکھنے والوں کی مفرت کرتے تھے صحابہ نے کہا کیا اس سے مورا شب صدر ہے فرمان شد صدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہیں چاند رات جس میں چاند نظر آ جائے صبح عید کا دن ہے تو رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب یہ کسی آدمی کو مزدوری کب دی جاتی اس کا ایوز کب دیا جاتا ہے فرشتے کہتے مولا جب وہ اپنا کام مکمل کر لیں مزدور ان کو مزدوری دے دی جائے دورما آج ہمارے مزدوروں نے گویا بندوں نے اپنا کام مکمل کر لیا اب ان کو مزدوری دے دی جائے کیا مزدوری دی جائے کیا اللہ تبارک رحمتہ تمام روزے داروں کی محکم فرما دیتا کہ جس کو کہ حضرت سلمان رضی اللہ کی حدیث کہ وہ آخر ہوں من النار آخری اشراء اللہ تعالیٰ جہنم سے سب کو آزاد فرما دیتا اب آئیے ذہن کو تازہ کیجیے پچھلی گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور وہ یہ ہے کہ رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس کی اگر مففرت نہ ہوئی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے اور اسی حدیث کو علامہ امام جلال الدین کی احمد اللہ تعالی ایک دوسری سبز کے ساتھ پیش کیا اس میں اتنا اضافہ کہ جگہ امین کا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماں باپ یا ماں باپ میں سے دونوں کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت نہ کی اپنے آپ کو جنتی نہ کرا حال امام جلال سیو کی کہتے کہ یہ دعا کرنے کے بعد جبلی امی نے کہا, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعا پر آمین گئی تینوں دعا پر یہ دعا آپ اس پر آمین کہی اس میں اس کا اہتمام اور زیادہ پایا جاتا ہے کہ جگری نے ابھی کہہ ہیں کہ آپ اس پر آمین کریے تو مقرر رمضان عفیزان گرامی اپنے رات دن کی کوششوں سے اپنے اللہ اس کے نظر کو راضی کریں اور اپنے آپ کو جنتی بنائے ورنہ آئندہ پتا نہیں ہمیں رمضان ملتا ہے یا یعنی؟ نہیں یہ سوچ لیں کہ یہ آخری رمضان کیونکہ دوسری گفتگو رہ جائے گی ایک بات یہ اب آئیے دوسری بات کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مرکز دلو شریف نہ پڑے ہمارے اکامل علماء کا فتویٰ ہے کہ نام نام اس میں گرامی ذاتی جب لیا جائے تو سننے والے پر کہنے والے پر دلو شریف کا پڑھنا واجب ہے کم سے کم دلو شریف کا جبھی کسی نبی کا نام لیں حضور کا نام لیں علیہ تو سلام تو یا علیہ السلام اعلیٰ حضرت امام علی سنت لی رحمت اللہ تعالی نے فتح میں یہ موقع اختیار کیا جیسے کتاب لکھنے والے لوگ کسی نبی کا نام لکھے تو خالی عین بنا دیتے حضور علیہ السلام سلام کا نام آئے تو خالی سانگ بنا دیتے کسی صحابی کا نام آئے تو ری اور داد بنا دیتے کسی بزرگ کا نام آئے تو رے اور ہاں بنا دیتے اس سے سخت منا کیا گیا سخت منا کیا میں نے احوال بعد محدسین کے پاس ایک بہت بڑے محدث تھے رات میں کسی کے خواہ میں انتال کے بعد کے شاکر نے پوچھا حضرت خیریت رہی کیا ہوا مسرت کا کیا معاملہ ہوا جب انہ تعالیٰ کے دربار میں گئے فرمان جو کچھ کمایا تھا سب ضائع ہو گئے جو کچھ کمایا تھا سب کا سب طلب ہو گیا پر مقبرت صرف اس بات پر ہوئی کہ جب میں حضور کی حدیث لکھتا تو ہر مرتبہ حضور کے نام کے ساتھ سمود عال صدم ضرور لکھا کرتا یہ میری مقرر کا مامان بنا اور اسی طرح امام شافی کے احوال پڑھ لیں وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا میری مقرط اس سے ہوئی یہ خاص درو شریف میں پڑھتا تھا وہ اللہ تبارک ر تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اللہ تبارک رب تعالیٰ نے میری مکر فرما دی یہ سوان یہ چھوٹی چھوٹی سی علامتیں اس کو نہ دیکھا جائے اور یہ یاد رکھے مسم کی جب تک کتاب دن اور اس کے کتاب میں جب تک حضور پر جلو شریف ہے اس وقت تک اسے سلام ملے گا گفتگو طویل ہوئی میں نے اپنے بزرگوں سے اعلی حضرت اِما نے کے واقعات میں سنا کہ وہ اپنے فتاون و سے فجر کی نماز کے بعد دلائل خیران وظاہر سے برآمد کے بعد ایک آپ کے پاس کتاب ایک چھوٹی سی ڈائری دو چار پانچ منٹ کا وقت ملتا وہ ڈائری منگوا کر صرف اس پر درو شریف لکھا کرتے صرف اس پر درو شریف لکھا کرتے تھے کیونکہ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جب تک وہ باقی رہے گا لکھنے والے کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے اب آئیے غرو شریف کی اہمیت کو ایک نئے انداز اللہ اکبر کے دل میں گھر کر جائے اور یہ بات آپ کو اصبر ہو جائے کہ جیسے کوئی فطرت آدمی کی کوئی مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی کے کمر میں مکہ مار دے مکہ مارنے میں کر کے خو کر ایسا تو نہیں ہوتا مکہ پڑتے ہی آدمی خو ن نکل جاتا کر بس آپ اس کے عادی ہو جائیے کہ جب بھی پیارے مستفی کا ذکر آ رہے اپنی زبان کو درو شریف سے تر رکھیے گا کم سے کم سمجھنا حالی و سنگم اب آئیے ایک بہت بڑی حکمت علامہ امام فضل حس خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے یہ وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ ہے کہ جنہوں نے اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی میں دہلی کے جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتوا دیا ایک سو سے زائد علماء نے اس پہ دستخط کیے انگریز نے اس تعدید میں دریا شور جزائر انڈیمان کالا پانی انہیں قید کر دیا وہی علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا جج ان کا شاگر انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر فارسی پڑھی عربی پڑھی اس وقت مسلمانوں کی زبان فارسی جج انگریز تھا اور علامہ فضل دہرا وادی کا شاگرد تھا جب مقدمہ اس کے کورٹ میں آیا جج نے اجلاس ملتوی کیا اللہ فضل خیرابی کو چیمبر میں بلایا اور علامہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں میں نے آپ سے فارسی کچھ کتابیں پڑھیں اب آپ کے تبدیل کا فیصلہ مجھے لکھنا جب میں آپ کو چیمبر میں کھڑا کروں تو آپ سے پوچھوں گا یہ فتو جہاز کا کیا معاملہ جو آپ نے فتویٰ دیا صرف آپ اتنا کہہ دی اس کے مطابق مجھے کوئی معلومات نہیں میں آپ کو ریلیز کر دوں گا اللہ فضل خیرابی کو سمجھا کر کے کٹیرے میں کھڑا کیا سارا اجلاس ہوا پوچھنا اللہ فضل خیرابی یہ جو آپ نے گورنمنٹ کے خلاف جہاز کا فتو دیا اس خطوے کے مطابق آپ کو جمع معلوم ہے سبحان اللہ اسے کہتے ہیں اب گو علما کہا اس پر دستخط میرے ہیں اور اس پر مہر میری نقیب ہے علامہ کو دریا شور بھیج دیا گیا بہت بڑے عالمی دین کے شاہ عبد العبیب محبی دہلی کے دین میں تھے انہوں نے اس نقطے کو کتنے پیارے انداز بیان کیا کہ سائے سینکڑوں حدیثوں کو سامنے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جا ساری بات سمجھ میں آ جائے اللہ فضل خیرابادی کرنے کہ فطا کا جزریا ایک یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھی جائے تو سجدہ کرنا ہمارے امام کے نزدیک واجب پورے قرآن مجید قرآن حمید میں پکڑا آئے سے ایک آیت ہمارے امام صاحب کے نزدیک سجدے کی نہیں بلکہ اس میں سجدے کا تذکرہ چودہ سجدے باجیب ہیں چودہ آیتیں ہیں جن چودہ سجدے کرنے چاہیے آپ نے دیکھا اس کی اہمیت امام صاحب جب کرابی پڑھاتے ہیں تو دورہ میں کرابی وہ آئے آ جائے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ دوسرے قط میں سجدہ ہے تیسری سجدہ, سجدہ ہے فوراً وہاں پہ رات روک کر سب سجدے میں جاتے اور اٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد وہیں سے قرآن مجید فرق حمید کی تلاوت کرتے یہ اتنی اہمیت ہے سجدے اور وہ لوگ جو بےچارے خالی قرآن کا متن پڑھ لیتے کہتے بھی پتہ نہیں لگتا سجدے کا وہ اگر پورا قرآن مجید ختم فرما کر چودہ سجدے کر لیں تو ان کا سجدہ سجدے ادا ہو جائیں گے یہ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ایک نشیش میں جو الگام پہ خیرآبادی بات کرنا تھا ایک نشیش میں آئے تھے سجدہ دس مرتبے پڑھی سجدے کتنے ہوں گے فرست کی ایمان صاحب آئے پہ سجدہ میں پھنس گئے آگے کی باروں سمجھ میں نہیں آ رہی پیچھے لوٹا رہے بار بار آئے پہ سجدہ پڑھ رہے یا استاد اپنے بچوں کو حفظ کرا رہا تو حفظ میں آئے پہ سجدہ آ گئی استاد بھی دس مرتبہ دوہرا ہے شاکر بھی دس مرتبہ دوہرا ہے فرض کیجیے کوئی مفسر قرآن وہ قرآن مجید کے تفسیر بیان کر رہا ہے اور فرض کیجیے کہ آیت سجدہ ہی کی تفسیر ہو رہا تو وہ آیت سجدہ کم سے کم دس مرتبہ پڑے گا بیس مرتبہ پڑے گا سجدے کتنے کرنے ہوں گے امام اعظم کا فتبہ یہ ہے پورے احدام کرتے سجدہ ایک ہی ہوگا اگر نشیش چینج نہ ہوئی کیا بھی ہوا پھر دوسرے کمرے میں جا کر پڑ رہے ہیں اگر یہ نشی برخاست نہ ہوئی دوسری نئی نشیس نہ تو ایک نشیس میں پچاس مرتبے آئے تھے سجا پڑھی جائے تو پچاس سڈے نہیں ہوں گے ایک ہی سجدہ ہوگا ازنا میں فضل خیرآبادی فرمان پہ مقام مصطفیٰ محبوبیت کا مقام دیکھا تازہ کے دربار میں قرف کا مقام دیکھیے کہ رب کریم نے آئے کے میں تو سو مرتبہ سجدے کی آگ پڑھ لو تو ایک سجدے کو گوارہ کر لیا مگر کسی محفل میں پیارے مصطفیٰ کا سو مرتبہ ذکر کرو گے کیا ایک درود ہوگا فرما نہیں جتنی مرتبہ پیارے مستعفی کا ذکر ہوگا ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا ہاں سجتا تو ایک کافی ہے مگر درود ایک کافی ابھی جامع گرامی نہیں ہے اس کے بعد علما نے اس کے جو مشاہدات لکھے افزا قبط فرمایا کہ کل قیامت میں سب سے کریم میرے وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درو شریف پڑھنے والا ہوں حضرت ایک سادی کا بات ہے حضرت بن نے کہا حضور میں درو شریف پڑھتا ہوں یہ جو میں اولاد و بدائے پڑھتا ہوں میں کتنا پڑھوں ایک چوتھائی پڑھوں پڑھنا ٹھیک اگر اسے اور بڑھا دے تیرے لیے اور اچھا اچھا کافر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا جو وقت ہے اس میں آدھے درو شریف پڑھتا ہوں باقی سارے وقت پڑھنا بہت ٹھیک اسے بڑھا دے کا کافی ایسا کرتا ہوں کہ تین حصے درو شریف پڑوں ایک حصہ دے کر اور رات یا کچھ یہ بھی اچھا اسے اور بڑھا دے یا پھر تو میں یہ کروں گا کہ جتنا میرے پاس وقت ملے تو میں اس وقت میں درو شریف ہی پڑھتا رہوں گا شرما پھر تو اللہ تبارک تعالیٰ تیرے سارے کام سنوار دے گا تیرے سارے کام جو ہے وہ بن جائیں گے میں نے پہلے بھی شاید کہا یہ اس امت پر کتنا عجیب و غریب وقت آن کر کے پڑھا کہ ہمارے یہاں ہم مسجدوں میں جھگڑے پڑھنے پر ہو رہے ہیں مسجدوں میں جھگڑے سلام پڑھنے پر اللہ اکبر اللہ اکرم اب آئیے کس کے کچھ پڑھ کیا ہوا صاحب؟ ارے صاحب اذان کے بعد درو شریف پڑھا جاتا ہے یہ آپ نے نئی بدت نکال لی ابھی سٹائی ابو داود شریف کتاب الزان حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما جب اذان ہو لے اذان ہونے کے بعد دعا کرو مجھ سے وسیلہ چاہو اور مجھ پہ درو شریف پڑھو کتاب ازان ابو داود شریف اٹھا کر دیکھیے اور میں مجھ سے وکیلا مام اسی لیے دعا میں یہ رکھ دیا گیا کہ حدود علی صلاحت السلام کا وسیلہ اور دیگر دعا اور اس کے بعد مجھ پہ درو شریف پڑھو اچھا تھا یہ بتائیے یہ اذان سے پہلے بھی آپ نے درو شریف پڑھنا شروع کر دیا دیجیے اس کا جواب بھی سنی ازان سے پہلے से شریف کا کہ یہ بھی کہیں سے مقابلہ ہے نہیں کہ یہ بھی آپ نے کر ابو بنی نجارا اس کو روایت کرتی ہیں کہ میرا مکان دو منزلہ مسجد نبی اس کو وہ شریف زمین پر بنی اگان کہنے دیو کے لیے پونچائی چاہیے پر وہاں میرا مکان دو منزلہ تھا تو میں نے دیکھا کہ فجر حضرت ہزروں بلان آن کر میری چھت پر بیٹھ جاتے وہ پیڑ لگا کر کے سفیدی کا انتظار کرتے جس کو قدیمی اردو میں کہتے بو پٹنا سفیدی کا ظاہر ہونا وہ آسمان کے کنارے سے سفیدی ظاہر ہو گئی ہوتا ہے کہ صبح شادی کا وقت ہو گیا وہ اسے دیکھتے جب دیکھا کہ سفیدی ظاہر ہو گئی تو بنی نجارہ کہتی وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے کچھ سستی آتی کمر کو سیدھا کرتے کچھ اگڑائی کے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے قریش کے لیے دعا کرتے اور قریش کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر ابان کر بنی نجارہ کہا کہ خدا کی میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت فی نے کبھی بھی سو دعا کر نہ بھائی جب قریش کیلئے لیے ادان سے پہلے دعا ہو سکتی ہے تو حضور سلامت السلام کی دعا کیوں نہیں ہو سکتی اب علامہ بدر الدین حضرت علامہ ابن آبدین شام جو کتے حنفی کی عظیم کتاب ہے شامی کسی مفتی کے الماری میں کسی لائبریری میں کسی دارل میں اگر شامی نہ رکھی ہو تو سمجھ اس کا فوٹو بنانا نامکمل ہے علامہ شام رحمۃ اللہ درو شریف کے مواقع بیان کہاں کہاں درو شریف میں پڑھا جائے ورند امام فرما جب افامہ شروع ہو تب بھی درو شریف پڑھا جائے ہر نیک کام کے بخ میں درو شریف پڑھا جائے تو یہ دو درو شریف کو رو کرے ہر ساتھ درو شریف پڑھا جا رہا ہے اس پر لڑائی جھگڑا ہو رہا اللہ کے واسطے اس سے بات آئیے درو شریف کا پڑھنا ہے عبادت ہے کہ حضور علیہ اللہ اسلام, اسلام پر درو شریف پڑھنے میں وہاں دس درجے بلند ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتے ہیں دس مافی اللہ کا بتا فرما دیتا ہے تو درو شریف کا پڑھنا ابھی بان گرام نہیں کہ یہ جب حضور کا نام ہے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بے حد ضروری اس کو اپنی عادت بنانے ہم اس پر کچھ اور کہتے ہیں مگر وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا اب آئی یہ تو تھی دوسری بات کہ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ درو شریف کو حضور علیہ اللہ کے پر اور درو پڑھنے کو معمول بنا دیجیے اپنا ایک گنتی مقرر کر لیں جو اوراد ہو رہا آپ کے پاس ہو روزانہ کتنے وقت میں آپ کو درو شریف پڑھنا اب آئیے تیسری حدیث تیسری بات وہ آدمی حالات ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی کو بڑھاتے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا ایسا شخص بھی حالات ہو جائے ان دو باتوں کو تو ہم وقت فوقتن سنتے رہتے ہیں یہ تیسری بات کی ہمیں بڑی اشد ضرورت آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے ماں باپ سے بڑی برگشتا ماں باپ سے صحیح سلوک نہیں کرتے گفتگو کرتے ہیں تو بڑی بدتمیزی کرتے اور گھر کا کام کاج کے لیے ان کو آواز دے کر کام کاج اپنے گھر کا دے دیتے ہیں وقت تو کم ہے مگر میں اسی چھ آٹھ منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیجیے والدین کے لیے قرآن بس ہے یہ دب بھی مت کریں اپنے ماں باپ سے اف کا بھی مت کریں یہاں تک کہ فرمایا اگر ان کے ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کو کھانا دیا جائے گا پانی دیا جائے گا ان کے ساتھ بدتمیز نہیں اگر وہ گرجا جاتا ہے یا مندر جاتا ہے سوکھا فرما تو حدیث میں ترس کہ اس کو مندر تو چھوڑنے نہیں جائیں گے اس لیے کو شیر کرنے کے لیے جا رہے اگر وہ اپنی عبادت کر لے تو مندر سے یا گرجا سے اس کو واپس لینے کے لیے گھر, جانا, گھر لے کر کے آنا یہ جائز ہے اس करें کا حکم کرے اس کی بات نہیں مانی جائے لیکن اگر ان کی بھی کرنی ہے اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کی دیکھ بھال آپ کے دل میں تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا صرف ایک حدیث ہم بیان کرتے اور وہ یہ ہے کہ جو سب کے لیے عقل کا لینے کی صحابہ کرام دور صاحبہ میں ایک ہے جن کا نام تھا القماضبا ان پر سکرات کا وقت آ جس کو ہم کہتے جان کمی کا وقت جس کو نبرے کا عالم بھی کہتے ایسے موقع پر ہمیں فرمایا گیا کہ جب تم کسی کو سکرات کی حالت میں دیکھو تو اس کو تلقین کرو تلقین کا کیا طریقہ ہے اس کے سامنے کلمہ میں طیبہ پڑھو تاکہ اسے بھی کلمے طیبہ وجہ آئے تو وہ جو کیفیت موت کے وقت محسوس پر ہوتی مرنے والے اس کیفیت سے ذرا اضافہ ہو جائے تو اب وہ تمہارا کلیما شریف سن کر خود کلما پر ہونے لگ جائے اس لیے تم کلفیم کرو ان صحابی کے موت کا وقفہ صحابہ کے نام بھائی ملزمان تکرار کر رہے ہیں کلمے دیکھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے منہ ہلانے لیکن کلیما ان کی زبان پر نہیں آ رہا ایک روایتوں تو پڑھا کے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام تک خبر بھی گئی کہ آپ کا غلام اس کی بیوی آئی آپ کا غلام جان کرنی کا عظم میں اصل میں طیبہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان حضرت علی حضرت عمار کے چار پانچ صحابہ کرام کو بھیجا جاؤ اس کی کیفیت معلوم کو انہوں نے کیفیت بتائی کیسے بتانے کے بعد فرمایا کہ اس کی اماں اماں ابا ہے ابا کا تو انتقال اور اما زندہ کہا اس کی اماں کو بلا کر کے لے آ اس کی اماں کو بلا کر لایا گیا تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کیسا کہا یہ بہت متقی پرہیزگار تھا نماز بڑی پابندی سے پڑھتا روزے بھی پورے مکمل رکھتا زکات بھی بڑی پابندی سے دیتا تو کہا تم سے کچھ اس کا معاملہ ہوا تو اس روایت میں جو الگ ہے کہاں اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی بی میں مجھ میں لڑائی کے دوران اپنی بیوی بی کی حمایت کر کے اور مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ میری آنکھ ٹوٹ گئی اور بڑی زئی سانسی لکڑی کو ٹیکتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے بلکہ ایک روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ حزور فراہم دیکھو اگر وہ آ سکتی ہے تو آ جائیں ورنہ میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں غریبی کو یہ خبر ہوئی تو کہا نہیں یہ تو حضور کہا کر مجھ پر سلا اسلام کے دربار کہا تم اس سے ناراض کہاں میں اس سے ناراض کہا تم اسے معاف کر دو نہیں میں تو معاف نہیں کرتی حضرت بلال بھی تھے اس حضرت بلال کو فرما کہ تم بہت ساری لکڑیاں لاؤ اور اس میں آگ لگاؤ اور آگ لگانے کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دا. اب معافی بچے کی محبت होती کا بچہ کتنا ہی نا فرمان ہو تو وہ تو بہت چاہوں گا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے پر وہاں جلا دوں گا جب وہ سہم گئی پر میں بڑی بھی جہنم کی آگ اس آگ سے کئی ہزار گنا بڑی جیسا کہ میں نے گزشتہ پتا پو نارتی بکو تو ہن تو ادارہ جہنم کا آدمی اور آدمی اور پتھر ہے جس سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اس کا ایندھن آدمی اور پتھر کہا اس آگ کے آگے تو یہ آگ کچھ بھی نہیں جس سے تم بنا مانگی حضور نے فرمایا کہ چلو وہ کہا معاف کر دو اس نے کہا معاف کر دیا پر نہ جاؤ ذرا دیکھو اس کا حال کیا ہے صحابہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ کل میں طیبہ پڑھ رہا تھا ایک روایت میں ایک حضور اشریف لائے فرمائیے نماز پڑھتا تھا کیا حضور نماز پڑھتا روزہ رکھتا روزہ بھی رکھتا زکات دیتا زکات بھی دیتا اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے تینوں باتیں پوچھنے کا ایک مطلب یہ ہوا کہ والدین کا نا فرمان اپنی جگہ لیکن اگر کوئی نماز صحیح طریقے نہ پڑھے یا بے نمازی ہو تو اس کو بھی سکرات میں کچھ گڑ ہونے کا اندیشہ ہے اگر سکار اپنے وط پر نہ نکالے تو عادت سکرات میں اس پر بھی بہت بڑی آفت آ سکتی ہے اسی طرح روزے فرمائیں نہ رکھے تو مرتبہ اس پر بھی سکرات جو ہے وہ بہت مشکل کے لیے ہوگا حاصل کلام یہ نکلا کہ ماں باپ کے نافرمان کی یہ تعلیم دنیا یہ ذلت کیا کم ہے کہ مرتبہ اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا اللہ قبر علماء نے لکھا پھر کی کتابوں بہت سارے جزیات فرمایا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کی اماں کو معلوم نہ ہو کہ یہ جی نماز پڑھ رہا اور وہ اپنی ضرورت میں بلائیں بشرجیے کہ نماز نفل ہو فرما کے نفل نماز کو چھوڑ دے اپنے اماں کا کام آنے بعد میں جا کر کے نماز کو لوٹائے گا اپنی اماں کا کہا مانے باپ کی, باپ کا بھی حکم حکومے کو زمانے ماں باپ کی فرما برداری کرے اور نفل نماز اگر اس کو چھوڑنی پڑ جائے تو نفل نماز بھی وہ ابھی گاہ گراہ چھوڑ سکتا اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں غرض یہ کہ ہمارے یہاں بہت یہ سلسلہ ہو گیا ماں باپ اپنے بچوں سے برکشتا اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے علامات قیامت میں حدیث ڈگری لکھا والا دی جو کا شریف کی سب سے پہلی حدیث یہ ڈگری یعنی پوچھتے حضور قیامت کب آئے گی حضور علیہ السلام نے فرمو تو تمہیں بھی پتا مجھے بھی پتا قیامت کب آئے کہاں اچھا کچھ علامتی بیان کرتے ہیں آپ قیامت تو نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ماں اپنے آپا کو نہیں جنےگی اور آتاؤ کو جنےگی کا کیا مطلب ہوا شروع حدیث لکھتے ہیں کہ آسار قیامت میں یہ ہے کہ ماں اپنے آتا کو جنے گی کہ بیٹے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو غلام اور لمڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ان سے مخاطبت میں ان سے گفتگو کرنے ان کو ڈانٹنے ان کو ڈپٹنے وہ انداز اختیار کرے گی جو غلام اور لمڈی کے ساتھ کیا جاتا اللہ اکبر یہ تعلیم ہے جسے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں جس میں ماں باپ ادب نہیں سکھایا جاتا بہت بڑھے کیا تعلیم دینی تعلیم میں تو اب بھی ہمارے مدرسے میں بچے اٹھ کر استاد کا ہاتھ جم کر کے سبق پڑھتے اور آج کل اس تعلیم کے پڑھنے والے لوگ تو ماں باپ کو کہہ رہے ان بچاروں کو کیا پتا یہ تو سیدھے سائن پتہ ہی نہیں ڈرامہ کیا ہوتا ہے فلم کیا ہوتا ہے ٹی وی کیا ہوتی نی سی آر کیا ہوتے دوسری سب جنتی لوگ ہیں اور ماں باپ سر سربریش کر کے ماں باپ کو احمد بتاتے اکبر الہ آبادی کسی کو کہتا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل سختی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر چڑھ کے اپنے ماں باپ کو کھپتی سمجھتے ہیں یہ وہ تعلیم ابھی جانے گرامی جو ماں باپ قدم نیکا وہ کیا تعلیم ہے تو لہٰذا بچوں کو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے سرما بردا ہو جائے میری تقریر کا ہر بھی مقصد نہیں کہ بیوی کو بھوکا مارا جائے اور سب کچھ اما ہی کو دے دیا جائے نہیں بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں بھائیوں کے حقوق ہیں آیس کا کے حقوق ہے اڑوس اڑوس حکومت یہ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سارے دنیا کے حقوق سکھاتا ہے جو کوئی دوسرا مذہب نہیں سکھاتا ہم اس کے ماننے والے یہ تین باتیں میں نے ارض کیے بڑے اختصار کے ساتھ ورنہ یہ تینوں عنوان اپنے اندر بڑی استعمت اور ایک مستقی عنوان رکھتا ہے ایک ایک اسمے کا عنوان لیکن ہم اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو رب کریم اپنے ماں باپ کا فرما بردار منجا بنا دے اپنے حبیب علیہ صلاح و سلام کا ادب غلام بنا دے اور اس رمضان میں ہتھی تو پتہ فرما دے کہ ہم عبادت و ریاضت کر کے مولا تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت ہی بنا دے جنت یا ہماری مفرق ہمارے مقدر میں لکھ دے اور ہماری ان عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما کر رمضان میں جن جن نعمتوں رحمتوں کا اولادوں نے وعدہ کیا وہ سب ہمیں عطا فرما وَمَا